اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو ناؤ مگر کھلی گمراہی میں